نحمده ومسلم ومسلم على رسوله القريم عما بعض فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يجبن أولياء الله لا يخورهم عليهم ولا هم يمزنون الذين آمنوا وتعملوا أقوم لهم البشراء في الحياة سنة وفي الآخرة لا تغييل الكلمات الله. ذلك هو الخوف العظيم صدق الله العليه العظيم إن الله وملاككه يصنع على النبي يا يهو الذين صلوا عليه وسلم تزليما صلى الله على النبي من جباله واصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سبيل يا رسول الله الصلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاه والسلام عليك يا شفيع القدس و على آل ذوي اصحابك المحين قابر يم نار يا بو سياسم ذند شاہ مددا فاخط في عالم بیسنم اوراد گرامی یہ کبھی اوثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ کے ایک بہت بڑے ولی حضور سید نباس اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے مسلمانان عالم ان کی یاد مناتے ہیں ان کی سیرت ان کے فضائل و مناطب بیان کرتے ہیں سنتے ہیں اور سناتے ہیں آج میں ان کی شان اور ان کے مقام ربی کے بارے میں چند باتیں اس عہد کریمہ کی روشنی میں حرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے بلیوں کی اس دنیا میں ضرورت کیا ہے ان کی حاجت کس لیے ہے تو یہ سمجھنے کے لیے یہ بات عرض کر دینا مناسب ہے کہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اس میں مخلوق سارے کے سارے مخلوق جو اندر بہت سے اجسام جو بہت سے مخلوق ایک دوسرے کی محتاج ہے بات کرنے سے وہ ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں اور بات وہ ہے کہ جو ضرورت کو پورا کرتی ہے آپ دنیا کی مثال دیکھ لیں کہ اس دنیا کو بہت سی باتوں کی ضرورت روشنی کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے ہوا کی ضرورت ہے اس دنیا میں جو مخلوقات ہیں ان میں وہ ہیں کہ جو بغیر روشنی کے پورے طور پر اپنی ضروریات کو انجام نہیں دے سکتے پھر ان کو غذا کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں بعض وہ ہیں جو محتاج ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جن کی ضرورت ہے یعنی محتاج علیہ میں جن سے احتیاط اور ضروریات پوری ہوتی ہیں یہ دنیا میں لہلحاظ کی و شاداب کھیتیاں کیا ہم اس بارے میں یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ محتاج ہیں پانی کی یہ محتاج ہیں کھاد کی اگر پانی نہ ہو تو یہ کھیتیاں سر و شاداب نہیں ہو سکتی یہ بازار پھلدار نہیں ہو سکتے تو پتہ یہ چلا کہ یہ محتاج ہیں اور جن کی اس کو ضرورت کی ضرورت ہے وہ محتاج الین ہے تو اسی طرح سے اس دنیا میں بعض انسان وہ ہیں کہ جو محتاج ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جو محتاج الین ہیں اور بہت سی صورتیں یہاں پیش کی جا سکتی ہیں میں ان میں سے صرف بعض صورتیں جو ہیں وہ عرض کروں گا کہ ایمان کس سے حاصل ہوتا ہے ایمان علماء اکرام کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اور پھر ایمان حاصل ہو جانے کے بعد ایمان کی جو حفاظت ہے اس حفاظت اور اس کی جو نگرانی ہے وہ حضرات اولیاء کرام کے ذریعے سے ہوتی ہے اور یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی سرکار تعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اور ان کے واسطے سے ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی اور سرکار دور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک رسائی ان علماء اور ان اولیاء اکرام کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ان کی شریعت اور ان کی تعلیمات قیامت تک جاری و ساری رہیں گی حضرات صاحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سب کچھ حاصل کیا یوں کہیے کہ نور نمحبت کو انہوں نے بلا واسطہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل کیا اور حضور کا یہ نور حضور کا یہ فیض انہوں نے بغیر کسی واسطے کے حضور سے پایا اور ہم تک یہ نور حضرات علماء کرام حضرات اولیاء کرام کے ذریعے پہنچا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان حضرات سے اولیاء کرام سے بیعت کی جاتی ہے کہ وہ نور کہ جو حضرات صحابہ نے براہ ناشت سرکار سے حاصل کیا اور پھر اس کے بعد تابعین نے پھر طبہ طاوئین نے پھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہا علماء کرام صلاحۂ کرام سے پھر یہ نور امت کو پہنچتا رہا تو بیت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ وہی نور کہ جس کو ان حضرات نے اس طرح سے بالواسطہ سرکار دو عالم سے حاصل کیا ہے بی کر کر وہ نور اور وہ, وہ فیض ہم کو بھی حاص ہو جائے بی کرنے والوں کو بھی حاصل ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی تشریف آپری اس جہان میں اس دنیا میں اصلاح ظاہری کے لیے بھی ہوئی تھی اور پاک کی اصلاح کے لیے بھی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں ظاہری طور پر اصلاح فرماتے تھے وہاں باطلی طور پر بھی آپ اصلاح فرمایا کرتے تھے اور آپ کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری رہنا تھا تو اب یہ سلسلہ جو ہے دو جماعتوں کے حوالے ہوا دو جماعتوں کے سپرد ہوا حضرات علماء کرام کے اور حضرات اولیاء کرام کے حضرات علماء کرام نے ظاہری اصلاح کی ظاہری طور پر جو ہے لوگوں کی اصلاح پر زور دیا اور علماء کرام کے بعد پھر اولیاء کرام نے باطری صفائی باطری اصلاح کا ذمہ لیا تو علماء کرام کے ذریعے سے ظاہری اصلاح ہوتی ہے اور اولیاء کرام کے ذریعے سے باطری اصلاح ہوا کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ جب قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا تھا تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ اس دنیا میں ان دونوں جماعتوں کا وجود ضروری ہے علماء کرام کا بھی اور اولیاء کرام کا بھی ان دونوں میں اس کو پورا کرنا تھا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار عالم کی حیات ظاہری کے بعد یہی دونوں جماعتیں چلی آ رہی ہیں علماء کرام کی اور دوسری اولیاء کرام تو علماء نے ہمیں مثال کے طور پر نماز کے ظاہری آداب سکھلائے نماز کے ظاہری شرائط کی طرف توجہ دلائی اور ہمیں نماز کی ظاہری ادائیگی کی تمام شرطوں سے آگاہ کیا کہ نماز کس طرح سے ادا ہوگی نماز کس طرح سے جو ہے وہ پڑھی جائے گی یہ ساری باتیں علماء کرام نے ہم کو سکھلائی یہ تہارت کے مسائل اور یہ دوسرے شرائط کے نماز قبلہ عبو ہونا ہے نماز کے اندر قبلے کی طرف منہ کرنا ہے اور اس میں جو ہے یہ یہ چیزیں شرطیں ہیں یہ چیزیں فرائض ہیں تو یہ ساری تعلیمات ہمیں علماء اکرام سے حاصل ہوئی ہم ہمیں اس طرح سے انہوں نے یہ سب باتیں بتلا دیں اب اس کے بعد نماز کی جو قبولیت ہے نماز کا جو خوشبو خضو ہے اور نماز کی جو مقبولیت ہے اس کے آداب اور اس کی تعلیم ہمیں اولیاء کرام نے سکھلائی کہ نماز ریاکاری سے محفوظ ہونا چاہیے نماز میں خوشی اور قضو کس طرح سے حاصل ہوگا یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز کو قبولیت کے درجے تک پہنچاتی ہیں تو یہ باتیں ہمیں اولیاء کرام کے ذریعے سے حاصل ہوئی کہ انہوں نے ہمیں روحانیت کا وہ اثر اور روحانیت کا وہ فیض عطا فرمایا کہ جس سے ہمارے ہماری عبادتوں میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی تو گویا کہ علماء کرام نے ہمیں جو ہے نماز کی ادائیگی کے شرائط جو ہے اور اولیاء کرام نے ہمیں نماز کی مقبولیت کے آداب سکھلائے اور ان کی تعلیم عطا فرمائی تو اس لیے ضروری ہوا کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں قائم رہے اور ان دونوں جماعتوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کی ظاہری اور باتلی اصلاح ہوتی ہوتی رہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ علماء کرام نے سب سے پہلے جو ہے جناب ان تمام عبادات کے شرائط اور ان کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کی اسی لیے اولیاء کرام جو ہیں علماء کرام کے شاگرد ہوئے انہوں نے پھر یہ تمام چیزیں پہلے سیکھی اور اس کے بعد پھر اس کے اندر قبولیت کا اثر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے تمام جو ہے وہ امور اور تمام وہ آداب اور وہ و تعلیمات پر فرمائی کہ جس کے ذریعے سے ان عبادتوں کے اندر نکھار اور ان عبادتوں کو درج قبولیت تک پہنچنے کا جو راستہ جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ جماعتیں اس دنیا میں ان دونوں جماعتوں کا وجود انتہائی ضروری ہے اور دو پہیے ہیں علماء کرام اور, اور یہ اسی طرح سے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اڑنے والے پرندے ان کے لیے دو بازو ضروری ہیں اگر ان میں سے ایک بھی بازو مفلوس ہو جائے تو وہ پرندہ پرواز نہیں کر سکتا ہے وہ پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے دونوں بازو درست نہ ہوں تو اسی لیے جو ہے جناب ان دونوں جماعتوں کے ساتھ وابستگی ضروری ہے اس لیے کہ ہم دونوں اپنی روحانی زندگی کے ان دونوں پہیوں کے بغیر جو ہے اپنی روحانی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ چلا نہیں سکتے ہیں اور منزل مقصود تک ہم جو ہے اپنی اس روحانی زندگی کو لے جا نہیں سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا معاملہ اور جب تک کہ وابستگی ان دونوں جماعتوں کے ساتھ قائم نہ ہو اس وقت تک ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرات صحبت کا جو اثر ہے وہ بہت معاصر ہوا کرتا ہے وہ بہت سود اثر ہوتا ہے اس کا اثر بہت جلدی مرتب ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ پرانے کریم اللہ کا کلام ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نزول ہوا حضور نے پڑھ کر سنایا وہی قرآن آج ہم تک جو ہے وہ پہنچا ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کو دیکھ کر پڑھیں قرآن کو دیکھیں تو ہمیں صحابیت کا مقام حاصل نہیں ہوتا لیکن جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اور علوص کے ساتھ ایمان کے ساتھ سرکار دوبارہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کی صحبت پائی ایمان کی حالت میں اور خلوص کی حالت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشش انہوں نے حاصل کی حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے تو وہ جناب صحابیت کا مقام حاصل کر گئے انہیں صحابیت کا مرتبہ مل گیا تو پتا یہ چلا کہ صحبت کا جو اثر ہے وہ بڑا مؤثر ہوا کرتا ہے بہت زیادہ ہوا کرتا ہے اور اس عبادت کے ذریعے سے اگرچہ قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے لیکن بہت آہستہ آہستہ بہت ہی جو ہے زمانے میں وہ حاصل ہوتی ہے لیکن اولیاء کرام کی جو صحبت کا اثر ہے ان کی جو صحبت ہے وہ اتنی مؤثر ہوا کرتی ہے کہ آنن فانن کر دیتی ہے اسی لیے اس اس با صحبت با اولیاء بہتر سب کہ اولیاء کرام کی صحبت اس عبادت سے جو سو برس تک بے ریا اور بغیر کسی دکھلاوے کے کی گئی ہو اس سے زیادہ جو ہے اولیاء اکرام کی صحبت جو ہے وہ با با فید رضا ہوا کرتی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے یہ کوئی عقیدت اور محبت کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے بلکہ میں آپ کی خدمت میں وہ واقع کروں گا کہ قرآن کریم میں جس کا ذکر ہوا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسا السلام کا مقابلہ پھر عومی جادوگروں جادو سے ہوا تھا اور ایک بہت بڑی جماعت اس وقت کی جو جادو میں اپنا کمال رکھتی تھی جو ہے جادو میں اس کو عبور حاصل تھا فرعون نے اس جماعت کو مدعو کیا تھا حضرت موسا علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اور وہ بدبخت یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت موسا علیہ السلام کے پاس بھی کوئی بہت بڑا جادو ہے تو وہ جماعت جادوگروں کی جب حضرت موسا علیہ السلام کے مقابل ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس جماعت میں حضرت موسا علیہ السلام سے کیا کہا تھا موسا امان تلقیہ و امان میدان میدان مقابلہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے جادوگروں نے حضرت موسا علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ اے موسا تم اپنا جو ہے جادو پہلے دکھاؤ گے یا ہم پہلے دکھلائیں اگر آپ پہلے دکھلانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے دکھلا حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم پہلے جو اپنے جادو کا مظاہرہ کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے جادو کا مظاہرہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو آپ نے ڈالی ہے تو اس نے تمام جادوگروں کے جادو کو ختم کر کر رکھ دیا فنا کر دیا تباہ و برباد کر دیا کیا ہوا؟ کہ پھر وہ جو مقابلے میں آئے تھے جب یہ سارا معاملہ ہوتے کہ ہم موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے تو اب آپ دیکھیے کہ ایک آنکھ انہوں نے حضرت موسا علیہ السلام کا زمانہ پایا تھوڑے سے لمحے میں وہ ایمان سے مشرف ہوئے اور انہوں نے صحابیت کا مقام حاصل کیا اور اس قدر وہ مقبول بارگاہ بارگاہی ہو گئے کہ آن کی آن میں مومن ہوئے مسلمان ہوئے صحابی ہوئے اور اس کے بعد جو ہے شہادت کے مرتبے پر وہ فائز ہو گئے پھر اوم نے اسی وقت ان کو پکڑا اور سب کو سولی دے تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ میں تم سب کو سولی دوں گا لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم پر جو اس صحبت کا سر ہوا ہے تو ختم ہونے والا نہیں تیری ان دھمکیوں سے اور تیرے اس در سے جو ہے وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ برسوں تک جناب جنابیں کی جاتی ہیں تو جناب وہ مقام حاصل ہوتا ہے لیکن ایک آن میں انہوں نے حضرت موسا کلیم اللہ صحبت پائی تو کسی اللہ کے مقبول اور محبوب بندے کی کمال کے ساتھ تو پھر ان کو وہ عروج حاصل ہو جاتا ہے وہ بلندی حاصل ہو جاتی ہے برسوں ریاست کے بعد حاصل نہیں ہوتی ہے اسی طرح کے بعد ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اور ان کی زندگی میں نظر آتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں عبادت میں مصروف ہیں چور آ جاتا ہے اور جناب چوری کی غرض سے داخل ہو جاتا ہے حضور جیسے ہی کملی ہاتھ میں آتی ہے تو نابینا ہو جاتا ہے کی سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر ہے جناب عورت دیتا ہے آپ کی کملی کو تو پھر بینائی بحال ہو جاتی ہے پھر اٹھاتا ہے پھر نابینا ہو جاتا ہے آخر کار جب اس نے چوتھی مرتبہ کی حرکت کی تو جناب نابینا ہو کر گھر میں بیٹھا رہا حضور سیدنا بہت سے آدمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دولت قدے پر اپنے حجر مبارک میں نوافل میں مصروف ہیں صبح ہوتی ہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور فلا مقام پر کسی کو قطب کا انتقال ہو گیا ہے ضرورت ہے کہ وہاں پر کسی کو فائد کر دیا جائے آپ نے فرمایا کہ ہاں دیکھو گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے اس کو بلاؤ جب لے کر آتے ہیں تو جناب وہ نابینا ہوتا ہے جب نظر کرم ان پر پڑتی ہے تو آن میں بینہ ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اسی کو اس مقام پر باعث کر دو یہ ہے نگاہ مرد مومن اور یہ ہے نگاہ اور یہ ہے نگاہ نگاہ اور یہ کہ جناب آنن وہ آیا تھا تو دنیا کا مال چرانے کے لیے دنیا کا متا حاصل کرنے کے لیے لیکن جب وہ بارگاہ غوثیت سے جب وہ روانہ ہوتا ہے تو جناب نگاہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ ہونے آنے چوریت چور کے مقام پر فائز کر دیا اس کو جو ہے کتب کے, با... کے عبادت کی جائے تو جناب اس سے بہتر کسی اللہ کے ولی کامل اور مرد مومن اور بلی م... کسی بارگاہ میں جب پہنچ جائے تو اس طرح سے حاصل ہو جاتا کو سوارا ہے کتنے چوروں کو جو ہے بلی بنایا ہے کتنے داتوں کو جو ہے جناب آپ نے جو ہے وہ حوثیت اور خودیت کا مقام عطا فرمایا ہے جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں قیمتی جبہ جو ہے جناب آپ کے زیب تن ہے اور جسد مبارک پر قیمتی جبہ جو ہے وہ جناب نظر آ رہا ہے راہ قابو مل جاتا ہے اور جناب اتارنے کی غرض سے آپ کا یہ جب جب اس کو نظر آتا ہے تو دیکھتا ہے اس, کی اس کو, کو لالچ آ جاتا ہے کہ یہ قیمتی جب ہاتھ آ جائے تو پھر تو جو ہے کافی سامان حاصل ہو جائے گا آتا ہے اور جناب جبے اتارنے کے لیے جب پکڑ لیتا ہے زبان بہت سے یہ دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ اس نے تیرے ایک, ایک بندے کا ڈبا پکڑا ہے اس نے تیرے بندے کا دامن تھاما, تھاما ہے کہ یا اللہ اب اس سے قیامت تک جو ہے یہ دامن چھوٹ دے نہ پائے یہ جناب آپ الفاظ ادا ہوتے ہیں اور ادھر اس کی دن, اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے اور رہزنی سے چوری سے جو توبہ کر لیتا ہے اور اس طرح سے آپ کے قدموں پر طائب ہو جاتا ہے اور حضور سیدنا بہت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بلات کے مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں اور یہ جی حضور سیدنا بہت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ اکبر حا بہت سے بھی والدہ کی طرف سے بھی جو ہے جناب ایسے سادات کرام سے تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب جب حضور کے محبوب ہوں تو پھر ان کو کیوں نہیں یہ مقام عطا ہو اور کیوں نہ وہ پھر کہیں کہ مریدی لا طب اللہ ربی کہ میرے مریدوں کو, کو کوئی خوف نہیں میرا میرا پرور اپنی عنایت سے ان کو نوازنے والا ہے ان کو کوئی خوف نہیں ان کو کوئی ڈر نہیں اس لیے کہ آپ کو اللہ تبارک بطالہ نے اپنا محبوب بنایا ہے اپنا قربتا فرمایا ہے اس لیے جو ہے کہا جاتا ہے اور ایک کے محبوب فرماتے ہیں کہ سے ڈر ڈر سے سچتے ہے مجھ کو نسبت میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا دہلی بیٹھتے ہیں فرما کے حضور غوث اعظم آپ کی, کی چوکٹ تو ایسی مقدس ہے کہ اس چوکٹ کے اور اس در کے اور اس دروازے کے جو کتے ہیں وہ بھی بڑی نسبت والے ہیں ان کی بھی بڑی شان ہے عالی حضرت فرماتے ہیں نسبت کس یعنی سے فرمایا کہ جن غلاموں کو چوکٹ سے نسبت ہے جن غلاموں کو وابستگی آپ سے ہے میری نسبت اگر ان سے قائم ہو جائے تو پھر جو ہے بات بنی رہے گی اور جن کے گلوں میں آپ کی غلامی کا یہ دورہ پڑا رہے گا پھر ان کو کوئی خوف نہیں رہتا ہے اور اس کی مثال بالکل واضح ہے کہ جناب آپ دیکھتے ہیں کہ جو پالتو کتے ہوتے ہیں ان کے گلوں میں پٹے پڑے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ گلی کوچوں میں پھرتے ہیں تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آوارہ کتا نہیں ہے یہ اس کا کوئی مالک ہے یہ پالتو ہے اگر اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو جناب اس کا مالک آ کر ہم نقصان وصول کر لے گا مالک کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ نقصان کر دیا مالک کو نقصان پورا کر دیتا ہے تو اعلیٰ حضرت یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ حضور سے آپ کے غلاموں سے نسبت ہو جائے اور یہ پٹا ہمارے گلوں میں پڑ جائے تو قیامت کے دن اگر کوئی نقصان ہوگا تو ہم آپ ہی کی طرف اشارہ کر دیں گے اس طرح سے مطالعہ ہم پر اپنا فضل فرما دے گا نش... آگے فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے حسل تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا قیامت تک یار اللہ یہ آپ کی غلامی گلوں میں جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ قیامت میں ہماری جو ہے نجات ہو جائے اس لیے آ رہا ہوں کہ کیوں ضرورت ہے اولیاء کرام کی ہم اور آپ یہ سب جانتے ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں اللہ تبارک نے ہمیں دنیا میں جو پیدا فرمایا ہے ہم یہاں پر کمانے کے لیے آئے ہیں ہم یہاں پر کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اسی لیے حبیب شریف میں بھی اشارہ کیا گیا کہ الدنیا مزرع مضر دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی ہے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے تو ہم یہاں دنیا میں کمانے کے لیے آئے ہیں اور سب سے بڑا کمانا ہمارا کیا ہے ہمارا سب سے بڑا کمانا اور ہماری سب سے بڑی پونجی کیا ہے ایمان اور امل اوقات اور عبادات ہیں یہ سب سے بڑی پونجی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارا نفس سب سے بڑا دشمن شیطان سب سے بڑا ڈاکو سب سے بڑا چور سب سے بڑا رہزن تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سب سے بڑی قیمتی پونجی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہوتی ہے تو ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عمل ہماری یہ پونجی جو ہے ہم ہمیں اس کو آخرت تک لے جانا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حفاظت حضرات اولیاء کرام کے ذریعے سے ہو سکتی ہے وہی اس کی حفاظت فرماتے ہیں کیونکہ شیطان نے بارگاہ میں کیا کہا تھا کہ سب کو بہتاؤں گا سب کو میں سراط مستقیم سے بردلاؤں گا اللہ اباد کر المخلصین مگر جو تیرے ولی ہوں گے ان پر میرا قابو نہیں چل سکے گا ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا تو یہ مخلصین کون ہیں؟ یہ وہی اللہ کے بندے ہیں جنہیں اولیاء اکرام کہا جاتا ہے انہی کے دامن سے وابستہ ہو کر ہم اپنی متا اور ہم اپنی یہ قیمتی پونجی جو ہے بچا سکتے ہیں اور اس کی حفاظت کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اولیاء اکرام سے وابستگی عطا فرمائیں اور ان کی تعلیمات پر اور ان کے اسلے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق الحمد للہ رب العالمین